بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے والفجر فجر کی قسم وليال عشر اور دس راتوں کی والشفع والوت اور جفت اور تاق کی واللیل اذا یسر اور رات کی جب جانے لگے ہل فی ذالک قسم اللذی حجر اور بے شک یہ چیزیں اقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا ألم تر كيف فعل ربك بعاد کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے آج کے ساتھ کیا مزا کیا تل جو ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد اللہ تم کو مت لوح فل کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے وہ سمود اللہ اور سمود کے ساتھ کیا, کیا جو وادی قرآن میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا اللہ دینا یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے فیل فساد اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے فصب عليهم ربك عذاب تو تمہارے پرور نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا ان ربك بے شک تمہارا پروردگار دگار تاک میں ہے فل ان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 اذا رزقه اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے زلیل کیا لا بل لا نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے ولا تحا مسکین اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو وتاکلون التراث اکلن اور میراس کے مال کو سمیچ کر کھا جاتے ہو وتحبون المال حببا جمما اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو کلا کل اذا دكت الارض دک تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی وجا ربك والملك صفا صفا اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر ا موجود ہوں گے وجي ايومئذ ببجهن نميومئذ يتذكر الان انسان و ان له اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہوگا مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا یقول يا ليتني قدمت لحياتي کہے گا کاش میں نے اپنی زندگیے جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا فيومئذ الله يعذب عذابه احد تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا ودا یو سی کو اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا یا تن نفس المکم اے اطمینان پانے والی روحی علا وی کے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی فدو خلی عبادی تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا ودو جنتی اور میری بہشت میں داخل ہو جا